الحمد والسلام ولا رسول اللہ آج ہم انشاء اللہ تعالی والمرجان میں سے بخاری اور مسلم کی متفق آ احادیث میں سے حشر کا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی رویت کا اور اسی طرح سے آخرت کے مختلف حالات کا بیان پڑتے ہیں اس لیے کہ حالات بڑے کٹن ہیں فتن کی دھول بہت اڑ رہی ہے اور سوائے ان کے جنہوں نے ایمان پر محنت پہلے سے کی ہوئی ہے اور اب بھی ایمان پر ان کی محنت جاری ہے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ایمان کے مطابق عمل کر کے اس میں ثبات حاصل کر لیا ہے اللہ کے فضل سے دوسرے لوگ ملتبس کیونکہ شیطان کی اور ہماری لڑائی پرانی ہے اور اس نے اللہ رب العزت کے سامنے قسمیں اٹھا کر اس بات کا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے نصیب مفروضہ ایک پکا ٹھکا حصہ وصول کروں گا ان میں سے کسی کو بچ کر نہ جانے دوں گا کہ وہ جنت میں چلا جائے تیری رضا کو حاصل کر لے میں جس طرح راندہ درگاہ ہوا ہوں میں ان کو بھی کر کے چلوں گا الا عبادک کا من حمل سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مخلص بندوں میں سے کرنا تو یہ اس کا بھی اقرار ہے کہ وہ بچ جائیں گے اور وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہمیں ہر طرح سے اللہ تعالی سے بد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑے لوگ آج کل پریشان اور مایوس ہو رہے ہیں کیونکہ ایسے حالات فتن کے دور میں ہمیشہ سے برپا ہوتے رہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین اپنے مابین ٹکراؤ کو نہ روک سکے حالانکہ ابو بکرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالان علی کو جب علی انہیں اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں کہ تو اگر شیر کے دو جبڑوں میں ہوتا ہے صحیح بخاری میں روایت موجود تو میں تیری پکار پر لبئی کہتا تیری مدد کے لیے آتا تیرے ساتھ کھڑا ہوتا مگر یہ جو حالات ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی معلوم ہوا ہے کہ فتنے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی پریشان کرتے تھے اگر ہم پریشان ہیں تو یہ کوئی بےمانی نہیں ہے ہاں بد نصیبی یہ ہے کہ ان میں وہ حال نہ کیا جائے جو صحابہ کرتے تھے وہ حل یہی ہے کہ آدمی قرآن سے دل لگا ہے اور قرآن کے بتائے ہوئے نسخے جو ہے وہ استعمال کرے اور آخرت پر اپنے یقین کو پختہ کرے اگر آخرت پر یقین پختہ ہو جائے گا تو اس دنیا میں اللہ کی حکمتوں پر آدمی کو پورا یقین ہو جائے گا اور اطمینان ہوگا قلب کو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مسلمان پٹ رہے ہیں عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کوئی پوری امت اتنی بڑی امت میں سے کوئی چھڑانے والا نہیں کوئی اس کا انتقام لینے والا نہیں اور نہ جانے اور کتنی آفیہ ہے جو ان کے قبضے میں ہیں کتنے لوگ ہیں جو ان کے ہاتھوں پس رہے ہیں ان حالات میں بعض اوقات شیطان مایوسیاں کاری کرتا ہے پھر یہ خوفناک بات ہے کہ دین کا نام لینے والے توحید کا جھنڈا بلند کرنے والے سنت کا چرچا کرنے والے آج وہ تقسیم ہیں اور ان میں سے ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو بظاہر بہت بڑے علم کے جو ہے وہ پہاڑ نظر آتے ہیں مگر ان کی بات اتنی کچی ہے اتنی بودی ہے کہ وہ بالکل حق کو ملتبض کرنے پر تلے ہوئے ان حالات میں آخرت کا تذکرہ لازمی ہے اور جب بھی آدمی دنیا کے دکھ دیکھے تو آخرت کو یاد کرے اور کہے لا عائشہ اللہ عیش الآرہ اور جب بھی دنیا کے سکھ دیکھے یہ ایسی وغیرہ تو آخرت کو یاد کرے لا عائشہ الا عیش الفیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے وقتی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود ولاقد خلق نل انسان قبد انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا تو اللہ تعالی پر ایمان اسی وقت پختہ ہو سکتا ہے جب تک جب اللہ کا تعارف صحیح ہو جب تعارف ہی صحیح نہ ہو اللہ رب العزت نے جس طرح اپنی پہچان قرآن و سنت میں کروائی ہے وہ پہچان نہ ہو تو خالی خالی تصور جو ہے وہ ایمان کو مضبوط نہیں کر سکتا موت کلامی اور دوسرے یا ہمیں دیگر گمراہ فرقوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا صفات کا انکار کیا نشانی میرے موشن کے لیا صفات کا انکار کیا جس کی وجہ سے ایمان کے اندر سواد جاتا رہا اللہ کا خارج میں وجود نہ مانا اللہ کا خارج میں وجود ہے اور اللہ مکان سے ہر قسم کے قان و مکان سے مبر ہے وہ اس سے مابرا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے پر ایمان لانا اہل ایمان پر فرض ہے تاکہ انہیں اللہ تعالی پر یقین پختہ ہو اللہ کو وہ دیکھیں گے اور جب کوئی دیکھتا ہے تو کوئی دیکھے جانے والی چیز وہ تو دیکھتا ہے اللہ دیکھے جانے والا ہے اور وہ اسے دیکھیں گے بہت سی احادیث لائے ہیں امام بخاری اور امام مسلم رحیم اللہ یہ باب انہوں نے باندھا افواب لیے مسلم سے اور احادیث میں انہوں نے جہاں متفق الحیح ہیں دونوں کے متن ایک ہی ہیں بخاری اور مسلم کے کوئی تھوڑا بہت یسیر فرق الفاظ میں ہے بھی تو انہوں نے بخاری کی روایت کو ترجیح دی اس بات رویت المنی فل آخر ربا حب خانہ مومنوں کا آخرت میں اپنے رب کو دیکھنے کا ذکر یہ ابو موسیٰ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جنتان مین صفت دو جنتیں ہیں جو کہ چاندی و آن یہ تو اپنے برتنوں کے اعتبار سے چاندی کی ہیں اور اس میں تمام جو اللہ کی نعمتیں ہیں مسلمانوں کے لیے بیٹھنے کی مسندیں چھتیں خیمیں اس میں چاندی ہی غالب ہے ب اور دو جنتیں من رہ وہ سونے کی ہیں آنت اس کے برتن وما کی مار جو کچھ ان میں ہے سب سونا اس پر چڑھا ہوا ہے اور سونے کے وما بین الم ضرو الام الا ردا او الا بج کی جنت آدم جنت ادن میں جو ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں بندوں کے اور رحمان کے ماں بہن بندوں کے اور الجبار کے ماں بہن جسے وہ دیکھیں گے ربض الجلال اکرام کو صرف ردا القبر ہوگی کبر کی چادر ہوگی بڑائی کی چادر ہوگی اللہ وج اللہ کے چہرے پر اور وہ اللہ کو دیکھیں گے دوسری حدیث آتی ہے باب معرفت فتح تری اللہ رب العزت کو دیکھنے کا کیا راستہ ہوگا اس کی معرفت فرمایا ان الناس قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل نہ ربنا یوم القی کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے کالا ہل تمارون فل کمری لئی لتل بدری لئی صحاب کیا تم چودی رات کے چاند کو دیکھنے میں کبھی کوئی شک کرتے ہو جبکہ کوئی صاحب نہ ہو کوئی بادل نہ ہو لا یا رسول اللہ کہا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کہ لا فہل تماروشم سلئی سدو نہ کبھی سورج کو دیکھنے میں شک کرتے کہ سورج ہے موجود آسمان پر کہ نہیں جبکہ بادل بھی کوئی نہ ہو لا یا رسول اللہ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول تم اللہ کو دیکھو گے کزالی کا اسی طرح یو شرم ناس قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا فیقول ربز الجلال بلی کرام فرمائے گا من کانا یا آبود الشعین جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے آج پتہ چلے گا توحید کی قیمت کا آج اس شخص کو اللہ کی طرف سے مبارک اور خوشخبری اور عمل اللہ کی طرف سے زبردست قسم کی آسانی اور انعامات ملیں گے جس نے دنیا میں توحید پر محنت کی توحید محنت کے بغیر قابو میں نہیں رہتی ایمان ان ادوار میں فتن کے ادوار میں جیسے کہ احادیث صحیحہ میں آیا اس طرح جس طرح ہاتھ پر انگارہ اگر ہاتھ پر رہتا ہے تو ہاتھ کو جلن ہے اور تکلیف ہے اور اس کو برداشت کرنا ہے اگر گراتا ہے تو یہ مان جاتا ہے تو حکم ہوگا اللہ کی طرف سے فیقول اللہ رب العزت فرمائے گا منکانا یا ابود الشعیٰ جو جس شہر ہر چھوٹی بڑی چیز کو کہتے عبادت کرتا تھا پل وہ اس کے پیچھے لگ جائے اس کی پیروی کرے فمن ہوں میں یک کچھ لوگ بد نصیب ہوں گے جو سورج کی عبادت کرتے تھے سورج کے پیچھے چلے جائیں گے وہ من ہوں میت تبی القمر کچھ چاند کے پیچھے جائیں گے وہ من ہوں میت تبیل اور ان میں سے وہ جو تواغیت کی عبادت کرتے تھے وہ تواغیت کے پیچھے چلے جائیں گے تواغیت ہر اس شے کو کہتے ہیں مع اوب رب اندون جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ راضی اب ظالم اس عبادت کیے جانے پر راضی ہو تو وہ تاغوت ہے اصلم تاغوت ابلیس ہے جس کی لوگوں نے عبادت کی اور عبادت یوں کرنے میں کوئی بھی آپ کو شیطان کی عبادت کرنے والا نظر نہیں آئے گا دنیا ساری میں سوائے ایک فرقہ ہے جس کو فرقہ شیطانی یا کہتے ہیں اور وہ بالکل قلیل لوگ ہیں ساری تاریخ میں شیطان کو سجدہ کرنے والا شیطان کو روکو کرنے والا نہ ملے گا تو اس کی عبادت یہی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کے احکامات پر بلا چوڑ چرا جھکا جاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد جھکا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں جو ہر خطہ سے ہر نسان سے بالکل پاک ہیں اور یہی فلاح ہیں اور اس کے علاوہ سوائے بربادی کے تباہی کے نقصان کے اور کچھ ہے ہی نہیں جب مؤمنین رجم کرتے ہیں میرے خیال میں یہ عمل میں سمجھتا ہوں اپنی طبیعت کے مطابق یا ہمارے ماحول کے مطابق یہ مشکل ترین عمل ہے آپ سوچیں کہ ایک عورت کو رجم کیا جائے وہ اچھی خاصی صحت مند عورت ہو اور اس کو اہل ایمان رجم کرے پتھروں سے کچل کر حالات کر دیں تو یہ کتنا مشکل کام ہے اللہ رب العزت اس کام میں فرماتا ہے کہ تمہیں کوئی نرمی دامد گیر نہ ہو اس معاملے میں کہ کہیں رافہ نہ آئے نرمی نہ آئے ان کم تم من بلّہ ملا اگر اللہ پر آخرت پریمان رکھتے ہو معلوم ہو آخرت سے ایمان سے آدمی مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم یقیناً ہر نقص سے ہر بھول سے پاک ہے جب اس نے یہ حکم دیا تو ارحم الراہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے اسی میں میں ایک واقعہ سناتا چلوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے بالکل آج کے حالات سے مماثل واقعہ محمد بن عبد الوہاب رحی محلہ جب بسرا سے نکالے گئے توحید کا واز کرنے کی وجہ سے اور آپ بسرا سے نکل کر اپنی بستی آئیڈیا میں پہنچے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے ان کے والد وہیں پر عجرت کر کے آگے ہوئے تھے اور وہیں پر ان کی عزت تھی خاندان تھا سب کچھ تھا تو عثمان بن معمر یہاں پر ایک شخص تھا جو امیر تھا اس بستی کا اور اس وقت خلافت عثمانیہ کی ریاست کے اندر یہ بستی شامل تھی تو شیخ نے یہاں پر آ کر عثمان کو دعوت دی عثمان نے دعوت کو قبول کر لیا وہاں کے سردار نے وہاں قبیلے کا جو حاکم تھا اور اس کے نتیجے میں دعوت خوب پھیلی شیخ کا دعوت دینے کا انداز موثر تھا آخرت پر ایمان لانے والے روگ تھے راتوں کو اپنے ایمان کی آبیاری نماز کے ساتھ تحجد کے ساتھ اللہ کے ساتھ اکیلے ہو کر رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش کے ساتھ رات کو آبیاری کرتے اور دب کو ان کا ایمان جیسا پہاڑ ان کے مثبت اعمال کی اور منفی اعمال کی شکل میں یعنی اللہ کے علاوہ پوجے جانے کی نفی اور اللہ تعالی کی عبادت کے اوپر جم جانا یہ ظاہر ہوتا تو آپ نے ایسی ماشاءاللہ اللہ تبلیغ کی کہ وہاں پر دن پھیل گیا پھر عثمان کو کہنے لگے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہیں کہ ہم حدود کو نافذ کریں بس یہ فیصلہ کرنا تھا تو ایک عورت آ گئی کوئی صالحہ تھی اس سے بدکاری ہو گئی انسان کمزور ہے اس نے شیخ کو کہا کہ مجھے رجم کر دو شادی شدہ عورت تھی شیخ نے کوشش کی جیسے نبی علیہ سلاد وسلام نے چاہا تھا کہ وہ عورت چلی جائے اور توبہ کر لے مگر یہ عورت تھی کہ اللہ رب العزت کا خوف کچھ اس طریقے سے اس کے سینے میں موجر تھا کہ یہ سزا لینے پر مصر تھی اور اس نے مجبور کر دیا شیخ کو کہ اسے رجم کیا جائے تو شیخ نے اس عورت کو رجم کرنے کا ارادہ کیا اور حکم دے دیا سب سے پہلا پتھر اس عورت کو عثمان بن معمر نے مارا جو امیر وقت تھا اس بستی کا حاکم تھا اس کے بعد پتھروں سے یہ عورت کچل دی گئی اور اللہ کا یہ حکم پورا ہوا بلا کا خشک دن اللہ اللہ کے دین میں کوئی نرمی تمہیں دامت گیر نہ ہو اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے یہ آخرت پر ایمان لانے والے اللہ کے ہاں سرخ روح ہونے کی خواہش کرنے والے لوگ اور یہ عورت رجم ہو گئے بس رجم ہونے کی دیر تھی پھر کیا ہوا؟ ایک توفان ہوا ایک اٹھ کھڑا دائیں بائیں سے جتنی بستیاں تھیں اور ان کبیلوں کے جو سردار تھے جو گاندھی اور پچکار تھے اور عورتوں کے رسیا تھے انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی شرابی کبابی لوگوں نے اور کہا اس ملہ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ یہاں تک کہ احسا اور کطیف کا جو حاکم سلیمان تھا اس نے پیغام بھیجا عثمان بن مامر کو کہ یہ مولوی متوا جو تمہارے ہاں آیا ہے اور اس طرح اس نے ایک عورت کو پچل دیا ہے اس متوے کو فوراً قتل کرو ورنہ میں جو سال کے بعد بارہ سو دینار تمہیں دیتا ہوں وہ نہیں دوں گا اس پر عثمان کا ایمان متزلزل ہو گیا بلکہ جاتا رہا اور وہ دفاق میں چلا گیا شیخ کے پاس آیا اور آ کر رکا دکھایا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا شیخ نے اس کو مضبوط کرنا چاہا اور کہا وہ تقلم <يحتسِت> قرآن کی آیات سے اسے مضبوط کرنا چاہا مگر جو شخص نفاذ میں چلا جائے اور اس کی اندرونی حالت خراب ہو اسے اللہ سنبھالے تو سنبھلتا وہ سنبھل نہ سکا اس نے کہا آپ ہمارے مہمان ہیں ہم آپ کو قتل تو نہیں کر سکتے آپ مہربانی کر کے یہاں سے نکل جائیں اور شیخ حال میں نکلے کے ایک پنکھا ان کے پاسخت گرمی ہے اپنے آپ کو ہوا دینے کے لیے اور کچھ بھی ان کے ساتھ نہ تھا سواری بھی نہ دی گئی اتنی بے مرمتی کی گئی بلکہ ایک گھڑ سوار سپاہی کو یا اونٹ پر سوار سپاہی کو ساتھ کر دیا گیا فرید اس کا نام تھا اور تاریخ یہ کہتی کہ اسے کہا گیا کہ صحرا میں پہنچنے کے بعد مولوی صاحب کا کام تمام کر دو تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے بہرحال شیخ قرآن پڑھتے ہوئے پنکھے سے ہوا لیتے ہوئے تہرا میں سفر کر رہے تھے اور اللہ رب العزت نے اس شخص پر حیبت ڈال دی سپاہی پر اس کی تلوار نہ اٹھی اور یہ واپس آ اس طرح سے اہل ایمان کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے تو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے ترکی خلافت کی موجودگی میں اللہ رب العزت کی حدود نافذ کی اس وقت ان حدود کو نافذ کرنا جائز ہے جب علاقے کا سردار جس کے پاس اقتدار اور قوت ہو اور وہ تمام خطرات جو ہیں وہ غیر موجود ہوں کہ اگر کسی کو سزا دیں گے تو ایک بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا اس کے لواحقین ان سب کو قتل کر دیں گے جج کو سزا دینے والے کو نہیں بلکہ پوری قوت اور اقتدار حاصل ہو تو یہ بالکل جائز ہے ورنہ محمد بن عبد الوہاب رحی اللہ بغیر قوت کے اسلام کے اس حکم پر عمل کرنے والے ہیں جس پر انہیں عمل کرنے کی اجازت اللہ کا رسول نہیں دیتا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ بنیادی حکم ہے قرآن کی آیت ہے ہم اللہ سے درو جتنی استطاط ہے تو گویا اس نے استجال کیا محمد بن عبد البہاب نے کیونکہ اس کے نتیجے میں اتنا بڑا فتنہ برپا ہوا کہ آدمی منافق ہو گیا امیر کیونکہ آنے والے حالات کا اللہ کی صبح کسی کو پتا نہیں جب محمد بن عبد الباع نے سزا دی اس کے پاس اقتدار اور قوت موجود تھی جب سزا دے چکے تو قوت زائل ہو گئی اور فتنہ جو ہے وہ پھیل گیا ایک دم سے امیر جو ہے وہ مرکز ہو گیا اور اس, وہ اس مسلمان کو قتل کرنے کے در ہو گیا اب اس کا تو محمد بن عبد الوہا کو کوئی علم نہیں تھا جب اس نے عمل کیا تو اس وقت اس کے پاس قوت تھی جب عمل کر بیٹھا تو قوت جاتی رہی اب یہاں سے ہجرت کی حتیا کے درعیہ میں پہنچے محمد بن سعود نے ان کی بعد کی وہ بھی ایک سردار تھا قبیلے کا پھر اس نے الحمدللہ للہ سب حدود نافذ کی جہاد و قتال کیا پھر بالے گنی متعارف سب کچھ ہو گیا یہ حالات آج کے ساتھ انتہائی مماثل ہیں اہل ایمان ایسے حالات میں بھی کبھی متزلزل نہیں ہوا کرتے تو فرمایا کہ کچھ ہیں وہ تواغ کی پیروی کریں گے تواغید وہی ہیں جن کی عبادت کی جائے اللہ کے سوائے پیر اور فقیر ہو جو اپنا دین بنا کر لوگوں کو دیں احکامات میں اور عبادات میں یا وقت کے حکام ہوں جو اپنے قانون اور اپنی حدود اور اپنے پیمانے خود ملک کے اندر جاری کر دے اور لوگوں کو اپنی قوت کے ساتھ ان کی پیروی کی حکم دے ان کی پیروی کا حکم دے گویا کہ غیر اللہ کی عبادت کا حکم دے کیونکہ اللہ کے پیمانے جو مقرر کر رہے ہیں ان کا اجتباء کرنے والا اللہ کی عبادت کرنے والا انسان کے دین بنائے ہوئے کی اجتباع کرنے والا وہ دین مولوی نے بنایا ہوا یا حاکم نے وہ مشرق ہے وطابقہ جب خوشی سے اس کی پیروی کرے جب زبردستی سے گسیٹ کر وہ ان کی عدالتوں میں لے جایا جائے, جائے اور اس پر حکم لگائے جائے تو پھر انشاءاللہ وہ مظلوم ہے بب کا ہاد ہل اما سی اب امت محمد باقی رہ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں منافقین بھی ہوں گے یقیناً اس کے علاوہ بھی لوگ جو پہلی امتوں میں توحیدی ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں یہاں امت اسلام کا ذکر ہے اس لیے سب امدیا کی امت مراد لی جائے گی اور نبی علیہ السلام اسلام کی امت خاص اگر مراد لی جائے گی تو ان کے لیے بھی یہی ایمان رکھا جائے گا اگر کہ ان کا ذکر نہیں ہے فیا ہی ملا اللہ آئے گا فیقول آنا رب اللہ ربو عزت فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں فن ہاذا مکانا حتہ یا ربنا فیضا جا ربنا عرفنا وہ کہتے ہیں ہم تو یہی پر ٹھہرے ہوئے ہیں یہی پر ٹھہرے رہیں گے حتّیٰ کہ ہمارا رب ہمارے پاس آئے اور جب وہ آئے گا ہم اپنے ربضلال جلال والاکرام کو پہچان لیں گے اس کی تفسیر یہ ہے دوسری حدیث آتی ہے پالا فیا الجَار جب بار آئے گا ان کے پاس رب عظ الجلال فی صورت ایک ایسی صورت میں صورت سورترا اوہ فیحا جو ایسی صورت ہوگی جس میں انہوں نے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھا اول امرہ جب پہلی دفعہ دیکھا اب سورت ربض الجلال والاکرام کی وہ ہوگی جس میں انہوں نے پہلی دفعہ نہیں دیکھا فل تو اللہ انہیں کہے گا آنا رب میں تمہارا رب ہوں فَيَقُولُونَ وہ کہیں گے آنتا رب تو ہمارا رب ہے یعنی پریشانی میں کہیں گے کالا یوکل کالا فلا یوکل مہو ال امبیا اس بالکل کلام نہ کر سکے گا سوائے انبیاء علیہ مسلط وسلام کے عام لوگ نہ کلام کریں گے فیقول اللہ تعالی فرمائے گا ہل بین کم و بہنا کیا اللہ اور تمہارے درمیان کوئی بات ہے ایسی نشانی کہ تم اللہ کو پہچان لو فیک وہ جواب دیں گے یعنی امبیا علیہ السلط اسلام اللہ کی پنڈلی فیکشف انصاف اللہ اپنی پنڈلی کو جو ہے ظاہر کر دے گا یق شفو انصاف کیا قرآن میں بھی دیا ہے اس دن پنڈلی کو ظاہر کر دیا جائے گا یس جد الحو کلو ہر مومن سجدے میں گر جائے گا جیسے ہی یہ منظر ہوگا اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے ویا بقام یس جد اللہ ریا انسما وہ سجدے سے محروم رہ جائے گا جو دنیا میں دکھاوے کے لیے اور شیخی کے لیے سجدہ کرتا تھا ریا کے لیے لوگوں کو دکھائے کہ وہ بھی مسلمان ہے نماز پڑھتا تھا اس کی تصویر اخبار میں آتی ہے کہ دیکھو یہ تو امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے ایم ان کے پیچھے کھڑا ہے اور وہ بھی امام کابہ کو چھوٹی شہادت ہے اب بھی اس کے اسلام پر بات کرو گے جو ریا اور شما کے طور پر نماز پڑھتا ہے شیخی کے طور پر وہ اس دن جھکنا چاہے گا تو اس کی کمر کو تختہ بنا دیا جائے گا یہ بھی احادیث سے صحیح میں آتا ہے وہ جھک نہ سکے گا پہبو کئی ماں وہ کوشش کرے گا کہ سجدہ کرے واحدہ اس کی پوری کمر ایک تختہ بن جائے گی سم دل جس پھر ایک پل لایا جائے گا فیو جا آلو بین جہنم یہ پل جہنم کے دونوں کناروں کے درمیان ڈال دیا جائے گا ایک کنارے پر یہ پل کا ایک سرا ہوگا اور دوسرے جہنم کے کنارے یا مڈیر پر دوسرا سرا ہوگا فی ہاں یہ تو بات ہو گئی تو یہاں پر اس حدیث میں ان الفاظوں اب پل جو ہے وہ یکم ڈال دیا جائے گا بینران جہنم, جہنم کے دونوں کناروں کے درمیان اول يجوز من گزروں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہ وسلم ولا یا تقلم یوم احد الا الرسل اس دن کوئی کلام نہ کرے گا سوائے رسول کے کیونکہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی وہ کلام کرے گا اللہ من عظیم الہ الرحمان و قالا جس کو رحمان اجازت دے اور وہ بات بھی صحیح بات کرے یہ نہیں کہ مشرق کے حق میں سفارش کرنے لگ جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسی کے حق میں شفاعت کرے گا جس کے حق میں اجازت دی جائے گی وہ کلام <اِذِن> اور رسول اور رسول کی کلام کیا ہوگی اس دن اللہ عما سلیم اللہ اللہ سلامت رکھ اللہ سلامت رکھ اللہ بچا لے اللہ بچا لے یہ اس دن کلام ہوگی وفی جہنم کلا لیب مسلو شو اور جہنم میں اور اس پل سراج کے کناروں میں ایسے ایسے بڑے آنکڑے ہوں گے اس کے لوہے کے جس طرح से تنور سے روٹی نکالنے کے لیے होता لوہا ہوتا ہے اس طرح, طرح ان کے سرے جو ہیں وہ مرے ہوئے ہوں گے وہ لوگوں کو اچک لینے والے لوہے ہوں گے اور اتنے سخت کانٹوں کی طرح ہوں گے جیسے شو کے سائےڈان یہ کوئی کانٹے ہیں جو سہرا میں نجد کی طرف ہوتے ہیں کوئی درخت ہے جو سہارا میں اگتا ہے اور اس کے کانٹے کی طرح یہ چھے کی طرح کے کانٹے ہوں گے دونوں طرف اس پل کے غیر ہُو فرمایا قالو ہل ری تم شوکت سادان تم نے دیکھے یہ کانٹے صحابہ نے کہا دیکھے ہیں وہ ہم نے تو نہیں دیکھے غیر ہوں لا لم قدرا از اما اہ اور وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کے سائز کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تف تفاس بھی امال وہ لوگوں کو اچک لیں گے ان کے امال کی وجہ سے معلوم ہوا کہ اعمال جو ہیں وہ ذریعہ ہے جنت میں جانے کا اور ذریعہ ہے جہنم میں لے جانے کا اعمال سے جو شخص نو پھیرتا اور کہتا ہے کہ ہم توحید والے ہیں وہ بڑی سخت غلط فہمی ہے فمن ہوں میں یو بکو بے ان میں سے وہ بد نصیب ہوگا جو عمل کی وجہ سے اچک لیا جائے گا فمن ہوں میں لو قرال کچھ ایسا ہوگا جو عمل کی وجہ سے زخمی تو ہوگا گرے گفت گرے گا ضرور آگ میں پھر نہ پائے گا حتی اذا اراد اللہ رحمت من اراد من اہل النار امر اللہ, اللہ جب رحمت کا ارادہ فرمائے گا کہ آگ سے لوگوں کو نکالا جائے ایمان کو اللہ حکم دے گا فرشتوں کو اے یو خرجو من کانا یا پہلی بات دیکھ لیں ہر جگہ شرط اس کو کیسے اڑا دیں گے آج جبیت عبادت کی بنیاد پر کہ ایک اللہ کی عبادت کون کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کون کرتا ہے تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیتی آپ جمہوری علماء کو جو قرآن اور حدیث اور سنت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ جا کر علیحدہ پوچھ لیں کہ جو شخص ان معاملات میں جن میں اللہ کے سوا پوری مخلوق مانتی ہے کہ کوئی بھی نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان جیسے بیمار کو شفا دینا جیسے کسی کی عمر بڑھا دینا یا کم کرنا موت اور زندگی جیسے خوشی اور غبی اور بے چینی جیسے فتح اور شکست جیسے بچہ بچی دینا یہ اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں اس میں جو غیر اللہ سے مانگے وہ کون ہے تو بلا شبہ کونے میں مسجد کے اپنے حجرے میں اور بیٹھک میں بیٹھ کر کہے گا وہ مجھے ہے تو اس کو کو اسمبلی میں اور ووٹنگ میں اس بنیاد پر فرق کیوں نہیں کرتے یہ کہاں سے لائے تم دستور یہ دستور تمہیں جمہوریت کی دیوی کی پوجا نے دیا اس لیے کہ اس میں کثرت جو ہے وہ الہ ہے کثرت حاصل کرو گے تو کثرت جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مقابلے میں قوانین کو پاس کروائے گی نہ قرآن اسے روک سکے گا نہ سنت مطرہ اسے روک سکے گی نہ اجماع امت اگر جمہوریت فیصلہ کرے گی کہ سب پاکستان کے کلمہ گو مسلمان ہیں تو وہ اسلام میں پاکستان مانا جائے گا اور آسمانی اسلام کا رد کر دیا جائے گا کیونکہ وہ ووٹ بھی زیادہ رکھتے اس لیے وہ زیادہ موزت ہیں ووٹ کی دنیا میں ان کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ بڑوں بڑوں کو قبر پر حاضری دینی پڑتی ہے قبر پر چادر چڑھانی پڑتی ہے قبر پر شرکیہ اشعار والی چادر چڑھانی پڑتی ہے قبر سے جلوس نکال کر اپنے جلوس میں جان ڈالنی پڑتی ہے اور یہ اسلامیان پاکستان توحید و سنت کے دعوے مدینہ یونیورسٹی کے فارغ اور بڑی بڑی اصناف توحید کے لیے رکھنے والے بڑے بڑے توحید کے مکالمات لکھ کر پی ایچ ڈی کرنے والے پھر اس جلوس میں ان کے پیچھے ان کے متبعے ہوتے ہیں وہ نہ ہو کہ روزے معاشر بھی یہ تباغیر کے پیچھے چلنے والے ہو جائیں ڈر جانا چاہیے ان کے بارے میں نرمی اختیار کرنا ان کے ساتھ ظلم ہے ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ننگی چی بات انہیں بتانی چاہیے ان کی ہمدردی اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے ان کا لحاظ کرتے ہوئے رب جلال والاکرام بل کی بات کو چھپا لینا یہ اپنے لیے بھی خطرناک ہے وہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ جمع کر لیے جائیں آج بات صاف کرنی چاہیے اسی میں خیر ہے ولا یا پون لومت لائب وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے فیو تو فرشتے ان کو نکالیں گے منکانا یا ابود یا ابود اللہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا لگ شریک نہیں کرتا تھا پون ہوں دی آسار پرشتے نکالنے کے لیے کہاں سے پہچانیں گے کہ جو سجدے کے نشانات تھے ماتھے پر وہ نہیں جلیں گے آگ پر اللہ تعالیٰ نے سجدے کے نشان کو جلانا حرام کر دیا وہ جہنم میں بھی اپنے سجدے کے نشانات کے ساتھ اور سجدے کے مقام کے ساتھ بالکل سلامت موجود ہوں گے وہ ہر رم اللہ عل اللہ نے آگ پر حرام کر دیا اکتا اکولا اثر سجوز <الشُجُود> کہ وہ خجبے کے نشان کو کھا لے اس سے بڑھ کر نماز کی فضیلت کیا ہوگی نماز پہلا عمل ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس کی نماز درست ہوگی اس کا سب کچھ درست ہوگا جس کی نماز خراب ہے اس کا کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں ہے نماز باقی تمام اعمال پر پہرے دار ہے تنہا عادل فحشاہ اب المکد فحشاہ میں سارے گناہ آ گئے فہجی قسم کے اور منکر میں سارے گناہ عقیدے والے آ گئے شرک سے لے کر بدا کر باقی تمام گناہ تو فرمایا کہ آگ پر حرام ہے تو کل ابن آدم ہر ابن آدم سجود سوائے سجدے پر جو, سجدے کا جو نشان ہے ماتھے میں وہ سلامت رہے گا فی کنار یہ نکلیں گے آگ سے قدیم تشو آگ میں جل کر کوئلہ ہو چکے فیو سب والے ہی ان پر حیات کا پانی جو جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے وہ ڈالا جائے گا فیم بتون کما تم بت ہبت <سَّعِل> اس طرح اگ آئیں گے جس طرح نہر کے کنارے گھاس اگتا ہے جو بڑی جلدی اگتا ہے اور بڑا زبردست وہ گرین ہوتا ہے سبز رنگ کا ہوتا ہے جہاں دھوپ پڑتی جہاں دھوپ نہیں پڑتی سفید ہوتا ہے سما یفرغ اللہ من القا پھر اللہ فارغ ہو جائے گا فیصلوں کے بین العباد بندوں کے درمیان ویا بکار رجول بین ال جنت عبدار ایک بندہ آخری رہ جائے گا جو جنت اور آگ کے درمیان ہوگا وہ ہوا آخر نار وہ جنموں میں سے آخری آدمی ہے دخول ال جو جنت میں داخل ہونے والا ہے غالباً ابو داود کی صحیح روایت ہے مجھے ایک محقق اور عالم نے وہ روایت دیکھ کر بتایا لکھوائی بھی کہیں لکھی ہے میں بھول گیا ہوں اس کا نمبر اور بالکل صحیح روایت ہے شیخ البانی رحمہ اللہ یا دیگر علماء نے اسے صحیح قرار دیا کیونکہ وہ البانی رحمہ اللہ کی تفصیل لیا کرتے تھے وہ عالم دین مجاہد اور عالم تھے عرب تھے انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی مت ماری گئی اور اس نے کہا کہ بیٹوں جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو پیس کر پھر کچھ ہوا میں اڑا دینا کچھ دریاؤں میں بہا دینا یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے اور اس کے بعد جب اس نے یہ کر دیا اس کے بیٹوں نے اور اس کو بہا دیا تو اللہ رب العزت نے اسے کھڑا کیا اور پوچھا کہ تُو نے یہ کیوں کیا تو اس نے کہا من خشیتک میں نے تیری خشیت کی وجہ سے ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ تب میں نے تجھے معاف کر دیا یہ معافی ہے جنت میں جانا ہے مگر آخری آدمی ہے جلنے کے بعد کیونکہ اس نے جو کام کیا تھا وہ کام خطرناک ہے اور اس سے یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ جیسے یہ آخرت کا انکار کرنے والا ہے حقیقت یہ بات زیادہ درست ہے اولا مختلف آرائ پیار کی اگر تہافیب نے تعلییہ رحمہ اللہ کی اس میں رائے یہ ہے کہ وہ جاہل تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ اٹھا لے گا دوسری رائے زیادہ صاحب نظر آتی ہے کہ اس پر موت کی جو ہے بے ہوشیاں تاری ہوئی تو اللہ سے اتنا ڈرا اتنا ڈرا کہ ڈر میں اس کی مت تکانے نہ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں بہرحال اس نے جو کہا وہ کفر تھا سما یفر اللہ عبر القضا جب اللہ بندوں میں فیصلے کر چکے گا تو یہ آخری بندہ جو ہے نا اب اس کا معاملہ آ تو اللہ تبارک و تعالی یہ بیٹھا ہوگا پھینک دیجیے بانی ری ہوا اللہ اس کی جو بو ہے تکلیف دینے والی اس نے میرا ستیہ ناش کر دیا وہ آ جلا کر رکھ دیا اس کی خوفناک جو ہے گرمی اس نے مجھے اگرچہ گرمی آ نہیں رہی مگر وہ دیکھ رہا ہے بھائی اللہ کہے گا ہل اصیتا انال یہ بتا کہ اگر ایسا تیرے ساتھ ہو جائے کہ میں تیرا جہنم سے منہ پھیر دوں تو پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ اور کچھ سوال کرے گا بھیا کو عزت کہے گا ہرگز نہیں تیری عزت کی قسم فیو اللہ <ومیشات> پھر اللہ کو وعدے دینے شروع کرے گا یہ پکا عہد ہے میرا اور اللہ تبارک و مطالعہ آپ کا کہ میں بالکل کچھ نہیں مانگوں گا اور پکے اقرار کرے گا فیا شریف اللہ جہمن اللہ اس کا چہرہ آگ سے پھیر دے گا فائضہ اکبل بھی الج جنت جب اپنا چہرہ جنت کی طرف پائے گا رائے بہ جاتا جنت کی خوشگواریاں جنت کی خاموش رہے گا یا کے دروازے کے قریبی کر دے فیب اللہ لہو اللہ اس سے کہے گا اللہ کیا ت نے مجھے پکے پکے احس اور اقرار نہیں دیے کہ تو اس کے سوا کچھ نہیں مانگے گا اشتاف خلق اللہ مجھے اپنی مخلوق کا شکی ترین بدبخت بہترین انسان نہ بنا فی پھول فباسی غالی کا اللہ تخ اللہ گئی اب اگر تجھے یہ بھی مل جائے تو اس کے بعد تو سوال نہیں کرے گا تیری عزت کی قسم ہرگز نہیں کروں گا لا لاسل ذالک اس کے علاوہ کچھ نہ مانگوں گا تو ربا عما شاہ امین احدیب پھر بڑے بڑے اللہ کو عہد دے گا بڑے کال و قرار کرے گا إِلَى <الْجَنَّة> اب اللہ جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا فاعضہ یہ ہے توحید کے فائدے اگر سے بےچارہ جل گیا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے آمین ایک لمحہ کے لیے جہنم میں داخل نہ کرے آمین مگر آخر دیکھیں انجام تو اچھا ہوا نا جیسے دنیا کی زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہوگی آخر انسان مر جائے گا یہ زندگی ختم ہو جائے گی اگر توحیدی ہے تو آگے ایش ہے اور اگر کتنا بھی سرور ہے تو وہ بھی ختم ہونے والا ہے فاضہ بالا گا زہرا جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو پھر تو جنت کی جو خوشگواریاں اور جنت کی خوش نمایاں ہیں اور جنت کی با و بہار ہے اس کا نظارہ ہو جائے گا وما فی من مینا نظر اور اس میں تر اور جس میں سرور ہے جو اس میں خوشیوں اور خوشیوں کے زبردست قسم کے مناظر ہیں ہے جتنی دیر اللہ نے چاہا یہ خاموش رہے گا فی پھر بول پڑے گا یا رب مل اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے فیل اللہ, اللہ کہے گا وہی اللہ کہے گا افسوس ہے اے آدم کی اولاد کتنا وعدہ توڑنے والا کتنا وادر ہے وعدہ خلاف ہے اللہ سکا تحود واسک اب اس پکے پکے آدر اقرار نہیں تو نہیں دیے اللہ تص اللہ کہ تو سوال کرے گا اس کے علاوہ جو گا دیے کہ اللہ مجھے اپنی ساری مخلوق میں بد ترین انسان کو نہ بنا فیض فیض حق اللہ اللہ اس بات سے ہسے گا تو اس سے اللہ کی صفت ہنسنا ثابت ہوئی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں مگر وہ کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے جیسے رب بن جلال ولی کرام کو لائق ہے اللہ کا ہنسنا کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے لئی سکم اس لیے اللہ کو جس طرح لائق ہے ہم ہنسنے پر ایمان لاتے سن میزان لہو سی دقول ہم اسے جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی اور ایک جگہ انہیں حدیث میں حدیث آ رہی ہے جنت میں جائے گا تو کوئی جگہ بھی خالی نہیں ہوگی کہے گا اللہ رب العزت سے تو الب الجلال ولی ہے اور میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے جنت میں تو کوئی جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہے گا پھر اللہ ہسے گا اور کہے گا جا اب جنت میں اب جائے گا تو اس کے لیے جگہ کھلی ہوگی اور یہ پہلے آ چکا حدیث صحیحہ میں بخاری اور مسلم میں کہ ہر جنتی اپنے گھر کو یوں پہچان لے گا کہ دنیا میں بھی اس طرح پہچانا نہیں کرتا تھا دوڑا دوڑا اپنے گھر میں چلا جائے گا اللہ اہل ایمان کی سختیوں کو دور فرمائے اللہ ڈاک رافیہ صدیقی کی اور ہماری تمام بہنوں اور ماؤں اور بیٹھیوں کی سختوں اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ انہیں خوشیاں دکھائے آمین اللہ امت مسلمہ کو ان کا انتقام لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ انہیں تکڑے تکڑے کر دے آمین اور اللہ اہل ایمان کو پتا دے اللہ بل مسلمین بل مسلمات اللہ اللہ بہین قلو بھی کب ادو بھی اللہم اللہ عن دفرت اہل کتاب اللہزین یسدون عن طبیلک ویقذبون رکولک ویقابلون اولیات اللہم خالد مین قلوبہ وزلزل اقدامہ واندل بہم باتک اللہی لا تردو عن القوم المجرمی آمین اللہ اس سے کہے گا آخری جنتی سے تمنا تمنا کر مجھ سے اپنے متوں کی تمنا شروع کرے گا جنت میں دیکھ کر یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے ہتھی کہ بس ہو جائے گا اب کیا تمنا کرے سب کچھ مانگ لیا اس کی امنیہ بس ہو جائے گی اب کچھ تمنا کرنے کے لیے اس کے ذہن میں نہیں رہے گا کال اللہ عز جل اللہ کہے گا من کازا و قضا یہ بھی تو مانگ یہ بھی تو مانگ رب رب اسے یاد کراتا جائے گا یہ بھی مانگ یہ بھی مانگ اور یہ بھی مانگ حتہ عزت بہل امانی حتہ کہ تمام خواہشات جو ہے ان میں کچھ بھی رہنا جائے گا کال اللہ اور کال اللہ تیرے لیے یہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی اللہ سے بنا لے کوئی سب سے بگڑ جائے کوئی پرواہ اللہ سے بنی رہے وہ خوش نصیب انسان ہے جس کی اللہ سے بنی اس کی اللہ والے سے بنی یہ گمان نہ کیا جائے کہ میں نے تو اللہ سے بنا لی اللہ والوں سے بگڑ گئی تو کون سی بات ہے یقیناً اس نے اللہ سے نہیں بنائی وہ احمق ہے وہ خارجیوں کے راستے پر ہے جو سمجھتا ہے میں نے اللہ سے تو بنائی ہوئی راتوں کو روتا ہوں اور اللہ کے نبی علیہ اللہ سلام کے حکموں میں ایک ایک سوشے پر عمل کرتا ہوں مگر حال اس کا یہ ہے کہ اہل ایمان میں سے اسے کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں سب کو کافر کیے ہوئے کوئی مسجد اس کے لیے مسجد نہیں ساری مسجد اس کے لیے محاذ اللہ مندر کی طرح ہے اور وہ شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے کسی پر اس کا دل نہیں ٹکتا کہ وہ مومن ہے اس نے اللہ کو نہ پہچانا نہ اللہ سے بنائی اللہ سے اس نے بنائی جس کی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے بن گئی جو اب طوائف المنصورہ ہے جو ہمیشہ موجود ہے آج بھی ہے کل بھی تھا اور کل بھی رہے گا اس کی اللہ سے بنی ہوئی ہے اور یہ جو آج تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان تو اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اسلام میں داخل نہیں ہے کیونکہ وہ ریاست میں اس بات کا اقرار کر چکی اسمبلی کی بھاری اکثریت دستخط کر کے اپنے کہ سوات والے تو اسلام پر عمل کر لے گویا کہ ہم نہیں کرتے ٹھیک ہے تم شریعت کا نظام چلا لو یہ ان کے ساتھ مزاق کیا گیا یا دھوکا کیا گیا یا جو بھی کیا گیا وہ علیحد ہے اپنے ساتھ یہ بڑا دھوکہ ہے اور اقرار ہے اللہ کی زمین پر اللہ کی نیلی چھت کے نیچے کہ اے اللہ ہم اس بات پر اقرار کرتے کہ محمد ہماری ریاست میں تو قائد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے جو سلوک عیسائیوں نے کیا تھا اور یہودیوں نے موسا علیہ السلام سے کہ کلیسا میں اور اپنے مابوں میں ان کی شریعت کو بند کر دیا کلیسا کے مولوی کو اور ماب کے عبادت کروانے والے مولوی کو کہا کہ تم اپنی ریاست مسجد کی حد تک سنبھالو محبت کی حد تک باقی ریاست بادشاہ کو دے دو ہم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ محمد ہماری ریاست کے قائد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ مولوی صاحب کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ مولوی صاحب اپنے علاقے میں جیسے محمد بن عبد الوہاب نے ایک سردار کے ذریعے ترکی کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اسلام نافذ کیا تھا اور ترکی کی حکومت جو تھی اس کی قوت نہیں تھی کہ اسے ختم کر سکے یہاں ہم خود قوت دیتے ہیں کہ تم اسلام نافذ کر لو یہ گویا اپنے کفر کا اقرار اور ان کے اسلام کا اقرار ہے اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے اسلام میں نہیں ہم مانتے ہیں یہ سارے کرنل جنرل وقیل جج مان جائیں گے کہ ہاں آج پاکستان میں اسلام کا قانون تو نہیں کفر کا قانون ہے مان جائیں گے پیپل پارٹی کے ایک بڑے آدمی نے ان دنوں یہ بیان دیا تھا کہ صوفی محمد اگر اسلام اور شریعت مانگتا ہے تو کیا ہمارے پاس کفر ہے یہ اس کا بالکل حقیق بالکل سچ جواب تھا اور یہ سلبدی جواب تھا کہ کیا پھر ہم کفر میں ہاں تم کفر میں یہ تو رہے کفر میں رہے وہ لوگ جو شریعت مانگتے وہ بھی خالص نہیں ہے تو گویا مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ وہ جو اسلام مانگتے ہیں وہ تو خالص ہے کوئی نہیں ہم تو پہلے اسلام میں نہیں گویا کہ اسلام دنیا سے اب جا چکا ہے اب نہ دنیا میں کوئی ایسا گروہ ہے جو اسلام مانگے اور سچ مچ اسلام پر عمل کرنے کی نیت رکھتا ہو بلکہ وہ تو ملک توڑنے کی نیت رکھتا ہے اپنے کوئی مفادات ہے ان کے لیے یا انڈیا کے نچائے پر ناچ رہا ہے بابا یہ اسلام نہیں مانگ رہا اور ہم تو اسلام میں پہلے داخل نہیں گویا کہ اسلام دنیا سے رخصت ہو چکا اب اسلام کو چھوڑ دینے میں خیر ہے یا اگر رکھنا چاہتے ہو تو ہماری سیکولر گورنمنٹ پھر سب سے بہترین حل ہے کہ اس میں دیوبندی مولوی کی بھی عزت ہے الحدیذ کی بھی عزت شیعہ کی بھی عزت منقر حدیث کی بھی عزت برے کی بھی عزت یہ کتنے اچھے ہیں ہم ہم سب کو معزز رکھتے ہیں سب کو تبلیغ کی اجازت دیتے ہیں سب کے ساتھ عزت والا سلوک کرتے ہیں تو اب یہ شخص جو ہے یہ جنت میں داخل ہوا اور پل سراب سے گزرنے کا ذرا معاملہ بھی میں آپ کو بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث سے سنا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں فرما دیا کہ جو لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اعمال ایمان صحیح کی روشنی میں کیے وہ اس طرح گزریں گے پل سراب سے کا رکھا جس طرح تیز دوڑنے والا گھوڑا گزرتا ہے اپنے سواروں کو لے کر اور اس سے بھی بڑھ کر دوسری احادیث میں ہے جس طرح تیز ہوا اور بجلی کی کڑک گزرتی ہے اور جو بد نصیب ہوں گے وہ یہاں پر گریں گے اور پھر اب ایک اور خوش نصیبی کی بات آپ کو سناتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ رہنے کا فائدہ دے گا وہ یہ کہ جب لوگ گر جائیں گے تو اب اہل ایمان فائزہ راہو جب دیکھیں گے اللہ ان کا جاؤ بھائی ہم تو پول پار کرے اب ٹھنڈ پڑ گئی جیسے اسلام آدمی کو دنیا میں وہ بولڈنگ کارڈ ملتا ہے نا اور پھر وہ لائن میں لگنے کے بعد جہاز کے دروازے میں داخل ہوتا ہے تو اسے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے الحمد للہ اب عمرے کے لیے اللہ نے پہنچا دیا اب ان شاء اللہ بیٹھ گئے جہاز اڑے گا پہنچ جائیں گے فائضہ جب انہوں نے دیکھا انا ان کا جب تو نجات, نجات پا گئے اہل ایمان حق کے ساتھ کی باطن سے لڑنے والے تعاون سے کفر کرنے والے اہل ایمان کا دکھ اور سکھ میں فتنوں میں اور مصائب میں بھی ساتھ دینے والے باقی یا اخبان ان کے بھائی گر گئے جہنم میں باقی رہ گئے یقون اب اہل ایمان کی دوستی کا فائدہ دیکھیے جو کام آنے والی ہے دنیا میں بھی کہ اگر چالیس بھی ہوں شفاعت کرنے والے جنازے میں اور وہ سارے ایسے ہوں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو اللہ ان کی شفاعت کو میت کے حق میں قبول فرماتا ہے صحیح مسلم کی روایت یقول کہیں گے یا صحیح مسلم کی ہے یا شیخ خلمان نے اسے صحیح کہا اور سو شفاعت کریں گے ان کی شفاعت قبول کرے گا یہ تو یقیناً صحیح مسلم میں ہے غالباً چالیس والی ہے اگر نہیں ہے تو بہارہ یہ صحیح حدیث ہے یقول کہیں گے ربنا اے رب ہمارے اخوانا ہمارے بھائی کانوس نمازے پڑھتے تھے معنی ہمارے ساتھ وہ یسومون معنی ہمارے ساتھ وہ روزے رکھتے تھے بھیا معنی ہمارے ساتھ عمل کرتے تھے یعنی جہاد میں کتاب میں نیکی میں خیرات میں حج میں زکوۃ میں ہر جگہ عمل کرتے تھے ہم مل کر یوسی اللہ رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی عطاط کرتے تھے سید اللہ, اللہ اللہ فرمائے گا جو بلند و بالا آبو جاؤ جا مسکال دینار من ایمان جس کے دل کے اندر مسکال دینار کے برابر بھی ایمان دیکھو اسے نکال لو ایک ذرہ دینار کے برابر بھی ایمان دیکھو تو اسے نکال لو معلوم ہوا ایمان دیکھنے کا کوئی پیمانہ ملے گا کسی طرح سے وہ دیکھ سکے گے اس سے ثابت ہو گیا کہ ان ایمان یزید و ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے وہ مسکال ذرہ کے برابر بھی رہ جاتا ہے ایک ذرے کے برابر بھی رہ جاتا ہے اور ایک دینار کے برابر بھی رہ جاتا ہے وہی حرن اللہ اور اللہ حرام کر دے گا سُوَرَهُمْ عَلَمْ نَارِ ان کی صورتوں کو کہ آگ کھائے معلوم ہوا کہ جو توحید والے ایمان والے ہیں یہ مزید وضاحت آ صرف ماتھے میں سجدے کا مقام ہی نہیں پوری صورت بچ جائے گی اللہ تعالیٰ اتنا مہمان ہے. ہوں اب مومن اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں گے کی جہنم کی طرف آئیں گے الا انصاف الا قئی باز ان کے ایسے ہوں گے کہ ان کے قدم آگ میں ڈوبے ہوں گے اور بعض کی آدھی پنڈلیوں تک آگ چڑی ہوئی ہوگی من ارافو سم یا او دون تو جن کو وہ پہچان لیں گے کہ ان میں دینار کے برابر ایمان ہے انہیں نکال کر لے جائیں گے پھر واپس اللہ کی طرف آئیں گے فیاکول اللہ پھر کہے گا سفارش کے بعد جاؤ نصف جس کا اب نصف دینار بھی ایمان دیکھو اس کو بھی نکال کر لے آؤں خریدو سما یا ادون پھر ان کو نکال کر پھر اللہ کے پاس آئیں گے فیاکول اللہ فرمائے گا اس بابو جاؤ ہم بجت تم کی قلب ہی مسکالی ایمان ایک ذرے کے برابر بھی ایمان جس کے اندر ہے پاف رجو اس کو بھی نکال کر لیا وَيُخْرِجُونَ مَنْ ارفو اس کو بھی نکالیں گے جس کو پہچان لیں گے کالا ابو سعید اگر تم مجھے سچا نہیں جانتے حدیث بیان کرنے پر یعنی یہ ایک مبالغے کا انداز ہے سچا تو جانتے یعنی میری سچائی کی تائید قرآن کی اس آیت سے لے لو ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمارے ان اللہ یقینا ذرا اللہ مس ذرہ کے برابر بھی کرے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تھوڑا سا پڑھنے کے بعد ہم آج کا درس بند کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فن تاریخو جب سارے آدم سے لے کر عیسی علیہ السلاط تک لوگ جائیں گے اور اس دن کی سختیاں اور ہالناسیاں وہ بس بیان سے باہر ہیں لوگوں کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ اب کچھ کرو تو سب کے پاس جانے کے بعد جب نبی علیہ السلاط والسلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے تو آپ یہ فرمائیں گے آنا لہو میں ہی ہوں اس کام کے لیے اور میں ہی شفاعت, شفاعت کروں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فان فن تحت عرش میں آؤں گا ارش کے نیچے فَاقَو <لِرَبِّ> اپنے رب جلال کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا عز و جل اور یہ سجدہ بہت لمبا ہوگا جیسے دوسری خا... سے آتا ہے سو یف اللہ اللہ دن قبل پھر اللہ مجھے ایسی حمد و صنعت سکھائے گا جو اللہ نے اس سے پہلے کسی کو نہیں سکھائی اور مجھے بھی آج معلوم نہیں ہے سو ما یکال پھر کہا جائے گا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفا راست سر کو اٹھاؤ پھل مانگو تو دیے جاؤ گے وش پا کرو تو شفا شف میری شفاعت قبول کی جائے گی رأسی میں اپنا سر اٹھاؤں گا کہ محمد اے محمد صلی اللہ آج بن امتی کا مل بابل اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہے وہ باب سے داخل کر لیں اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفات کریں گے تو وہ کئی دفعہ ہے ایک دفعہ نہیں ہے جب یہ حکم ہوگا اور نبی علیہ السلام کہیں گے یا رب امتی امتی فیوقال ان طلف اے محمد جا جاخر نکال لے جہنم سے من کانا فی کانفی قلبال آؤ ہر دلت ایمان جس کے دل میں ذرے کے برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے نکالنا فن طلف میں چلوں گا فا اور میں نکال لاؤں گا تو میں آؤں پھر لوٹوں گا اف مد ہوں میں اللہ یہ ہم دوستنا پھر کہوں گا پھر سجدہ کریں گے ارشد کے نیچے ان محمد کے سن میں عقیر رول پھر میں سجرے ہو جاؤں گا بھائیوں یا محمد پھر وہی بات ساری کہی جائے گی پھر میں کہوں گا رب امتی امتی پھر مجھے کہا جائے گا جاؤ نکالو من کا نفی کل جس کے دل میں ادنا ادنا ادنا پس کال من ایمان جس میں ادنا ادنا ادنا, ادنا ادنا ادنا کم کم کم کم کم اس سے بھی کم رائے کے دانے سے بھی کم سے کم سے کم ایمان ہے اس کو بھی نکال لوں اخریجہ من میں اسے نکال لوں گا پھر میں چلوں گا فارو پھر میں یہی کہوں گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا مانگ دیا جائے گا پھر وہ سارا مکالمہ جو ہے جائے گا، پھر میں کہوں گا مجھے اجازت دے دولہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ میں اسے بھی نکال لوں اور صحیح حدیث میں آتا من کالا لا الہلہ خالص دل سے خالف ہو کر اور اسے عمل کی مثلاً کوئی بھی گنجائش نہ ملی موقع نہ ملا ابھی لا الہ الا اللہ خالص دل سے کہا مثلاً آج کے دنوں میں وہ مسلمانوں کو مارنے والے اثاق لشکروں میں تھا امریکیوں میں تھا یا مرتدوں میں تھا اس نے کہا لا الہ الا اللہ دل سے خالص ہو کر گولی سن سناتی ہوئی آئی اور اس کے ماتھے میں گھس گئی اور یہ مر گیا اس کے اسلام کا پتہ سوائے اللہ کی کسی کو نہیں اے اللہ مجھے اجازت دے دو فی من قالا لا الہ الا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے بھی نکال لو تو اللہ فرمائے با عزتی مجھے میری عزت کی قسم وہ مجھے میرے جلال کی قسم وہ مجھے میری بڑائی کی قسم وہ آزام مجھے اپنی عظمت کی قسم لو قریجنہ میں اس جہنم سے نکال لوں گا اس کو من کا لا الا اللہ جس نے کہا لا الا اللہ اور یہ اللہ رب العزت خود نکالے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو نکالنا ثابت نہیں اور یہ یہی پر باقی احادیث میں کیونکہ ابھی میں نے بات کو ختم کرنا وقت بہت ہو گیا ہے اس طرح ہے کہ جب ملائے کا کر چکے گے لوگ اپنے بھائیوں کی شفات کر چکے گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر امبیا اور شفات کر چکے گے علیہ مسلط وسلام تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میری باری ہے اور اللہ تعالیٰ ایک مت بھر کر جیسے بھی اسے لائق ہے جہنم سے لوگوں کو نکال دے گا اور یہ وہی ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا مگر کوئی عمل نہیں کیا ان کا عمل نہ لوگوں کو معلوم ہے نہ انہیں عمل کی مولت ملی اور اللہ تبارک و تعالی انہیں حیات نہر میں نہا کر ہرا بھرا کر دے گا پھر ان کے گردنوں کے اندر ایک مہر لٹکا دی جائے گی اور لکھا جائے گا اتا سا رحمان کے آزاد کردہ اب جنت میں جگہ بچ جائے گی اور جہنم میں بھی جگہ بچ جائے گی جہنم تو بہت زیادہ طبیعت میں سخت ہے اور غصے والی ہے وہ کہے گی حل میں مزید اللہ اور دے کیونکہ کیوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بھر دوں گا اللہ نے وعدہ کیا تھا لا ان جہنم بن الجمائ اس طرح جنت سے وعدہ کیا ہے تو جہنم کہے گی مجھے بھر تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھ دے گا جہنم میں تو وہ بھرے گی کیا وہ سکڑ جائے گی اس کے بعد اس کے بعد میں سو کر جائیں گے وہ کس کس کہے گی بس اس کا مطالبہ اللہ پورا کر دے گا اور جنت میں جگہ بچ جائے گی اب کیا کرے گا اللہ رب العزت جنت کو سکیلے گا نہیں اور مخلوق پیدا کر کے جنت میں داخل کر دے گا اللہ تبارک و تعالی آخرت کے ایمان کی وجہ سے ہمیں اپنی حکمتوں پر ایسا یقین دے کہ دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے آندیاں اور جھکڑ چلیں طوفان اور سیاح بادل ہو مگر ایمان کی روشنی ہمیں ایسا راستہ دکھائے کہ خیل ہم تیز گھوڑوں کی طرح سوار شریعت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی موت سے اس حال میں ہم چنار ہوں کہ اللہ کے ربضول جلال علیہ کرام ہونے پر راضی ہو محمد کے رسول ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول ہونے پر علیہ الصلاۃ والسلام اور اسلام اور شریعت کے شریعت مطرارہ اور بحد واحد راہ مجات ہونے پر آمین سم آمین یا رب العالمین فقبل امین فق آمین